طاعت و قول معروف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فرما برداری اور اچھی بات کہنا ان کے لیے زیادہ بہتر تھا پس جب جہاد کا پختہ ارادہ ہو گیا تو ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ صدق و صفا کا معاملہ ہی ان کے لیے بہتر تھا